بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عطوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا وقد ان ما عملوا من عمل فجعل الله هباء امناثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا يوم تشقق السماء وبلغ غمام ونزيل الملائكه تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا كهؤلاء لغوه كجو نهي وہ امید رکھتے ہیں ہماری ملاقات کی یا جس جن کا اس پر ایمان نہیں ہے للا انزل ضی العین کا کیوں نہ نادر کیے گئے کیے جاتے ہم پر فرشتے او ربنا یا ہم پر فرشتیں اون را ربانہ یہ ہم اپنے رب کو دیکھتے لقدیستق بروفی انفصیم یقینا انہوں نے تقبر کیا اپنے آپ میں اپنی جانوں میں وا اتو اتو ان قبی اور اتو قانی سرکشی کی سرکشی کی بہت بڑی سرکشی یوم یرون الملا جس نے وہ دیکھیں گے رشتوں کو لابشرا لا بشرا کوئی بشارت خوشخبری نہیں یوم حسین لمجرمین مجرموں کے لیے گناہ گاروں کے لیے وہ قولون اور کہیں گے حجرم محجورہ کے یعنی حجرم حجر کے معنی رکاوٹ کہ محجورہ کے یعنی سخت رکاوٹ ہے یا بہت دور کی رکاوٹ پیدا کر دی جائے وہ قدیم نا علا عمل و نہ اور ہم آئیں گے ارام عامرمین عمل اس طرف جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے کوئی بھی عمل فجا ہو پس بنا دیں بنا دیں گے ہم اس کو حباء بکرا ہوا منصورہ من بکھرا ہوا منصورہ بکھرا ہوا ہوبا گرد و غبار بکھرا ہوا گرد و غبار بنا دیں گے اسحاب الجنتی جنت والے جو ہیں یوم حسن خیر المستقرہ بہتر ان کا ٹھکانہ ہوگا احسن المقیرہ اور ان کی بہتر آرام کی جگہ ہوگی اور یوم تشقع اب اعمام اور جس دن پھٹ پڑے گا آسمان بادل کے ساتھ بادلوں کے ساتھ انجیر الملا ایک اور نادر کیے جائیں گے فرشتے یعنی کہ تفتر سفتنا نادر ہونا یا ایک دوسرے کے پیچھے نازل ہونا الملک یوم الحق و لرحمن الملک کو تو ہوگی یوم اس دن الحق کو برحت طور پر حقیقت میں یہ رحمان رحمان کے لیے اللہ کے لیے پکا نئے منحال القافی ناصیرہ اور ہے یہ کافروں کے اوپر ایسا دن عصیراً جو مشکل دن ہے او مئی عد الوار مالا اور جس دن کاٹے گا ظالم اپنے ہاتھوں پہ یقول اور کہے گا یا تنی کاش کے میں نے اتخط تو مار سبیلا صبیرہ اتخط تو بنائے ہوتا مار رسور سبیلا رسول کے ساتھ اپنا رسا یا وہی لطا تنی ہے میری بربادی کاش کے میں نے لمت تخیر فراََََََََََََ خریدا فرا كو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا كقرعى آن ذكری يقين اس نے مجھے گمراہ كيا ذكر سے وہيں سے بعد جانى جب ميرے پاس آ گئى اور كيا نشچيں اطواں نے اور شيطان ہے ہى انسان كو انسان كا ساتھ چھوڑنے والا اس کو بے يار و مددگار چھوڑنے والا مقالہ رسول اور كہے گا رسول يا ربى اير رب ان نقم اتخاد و حدر قرآن پیشک میری قوم نے بنا لیا اس قرآن کو محجور چھوڑا ہوا تر کیا ہوا بقدا کہ جعل نعلی قری نبی نادوم و من مجرمین اور اس طرح ہم نے بنا دیا ہر نبی کے لیے ایسے دشمن جو مجرموں میں سے ہیں بکفا رب کہہادی و سیرہ اور کافی رب جو ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا ہے آیتمبر اکیس سے اکتیس تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے قرمہ تعالیٰ تعالیٰ وقال لدین اللہ ارجون علقہ انا اور کہاں ان لوگوں نے کہ جو لا یرجون نہیں اسد و یاجون کے معنی کسی بات کی تمنا کرنا کسی بات کی امید کرنا ایک مراد یہاں پر یعنی یقین نہ ہونا ایمان نہ ہونا کہ جن کو آخر پیا ہم سے ملاقات کے یعنی قیامت کے دن پر جن کا ایمان نہیں ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا جن کا یقین نہیں ہے وہ کیا کہا انہوں نے للان ضی علی اللہ علیہ ملائکہ کیوں ہم پر فرشتے نازر ہوتے او نا ربرا یا ہم دیکھتے اپنے رب کو کافر مختلف طرح کے نبیوں کو جھٹانے کے لیے جو ان کی حجتیں ہوتی یا ان کے یعنی کہ پراپگھنڈے ہوتے اس میں یہ بھی کہ فشتے کہتے کہ اپنے کافر کہتے کہ اگر اس پرانا آدمی پر جو ہے نبی فشتہ آ سکتا ہے وہی لے کر تو ہم پر کیوں نہیں آتا یعنی ہم پر بھی فشتے ایسے آنے چاہیے اس طرح سے عناظر ہونے چاہیے اور ہمیں بھی اس طرح سے کتاب اور یہ وہی جو اس نبی کو ملتی ہے ہم پر بھی آتی حتیٰ کہ دوسری آدمی انہوں نے کیا کہا قالوا لنّو منا حتہ نُتا مسلماء اوتیہ رسول اللہ قالوا کہا ان کافروں نے لن منا ہم ہرگز ایمانی لائیں گے حتٰ نعا یہاں تک کہ ہم, ہم کو بھی دیا دیا جائے مسلما اوتیہ رسول اللہ جس طرح کہ رسولوں کو دیا گیا ہے کہ جو وہی اور دین یا اللہ کی کتاب ان پر آتی ہے ایسی کتاب ہم پر بھی نازل ہو ہم پر بھی فشتے نادل ہوں وہی لے کر آئیں اور نارا رب بنا یا پھر ہم اپنے رب کو اپنے سامنے کھلا دیکھیں اپنے رب کو واضح طور پر دیکھیں تو یہ ان کے کفر کی انتہا کی اس کی دلیل ہے کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے کہ نبی کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو نبوت کا اپنے لیے جو ہے دعویٰ کرنا یا نبوت کا اپنے لیے کہنا کہ مجھے ہم پر بھی اس طرح وحی آئے ہم پر بھی اس طرح کتابیں نازر ہوں جس طرح اس پر نازر ہوتی ہے اور بلکہ اس سے بڑھ کر مزید قباہت کے خود اللہ تعالیٰ کو دیکھنا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ نے دیکھیں گے جس طرح کہ بھائی نے بھی کہا تھا تو اسی طرح کافروں کا بھی شرس سے جھٹلانے کے ان کے درمی کے انداز ہیں کہ جس طرح تم پر فرشتہ آتا ہے رسول کو کہتے ہیں جس طرح تم پر فرشتہ آتا ہے ہم پر بھی پھرشتے آئیں ہم پر ہم کو بھی وہی ملے یہ ہم اپنے رب کو کھلے اور رائے طوپر سامنے دیکھیں تو اللہ مات اللہ قدس تک یہ ایسی باتیں کر کے انہوں نے یہ ایسی باتیں کرنا کس بات کی دریل ہے ان کے تکبر کی دریل ہے ان کے دلوں کے اندر ان کے سینوں میں جو تکبر بھرا ہوا ہے کہ بریائی ہے بڑا اپنے آپ کو بڑا پن ہونے کا جو ان کا تصور ہے اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ جس کا اللہ پر ایمان ہو وہ نمکن ہے کہ ایسی باتیں کر سکے۔ تو رقد اس تقبر افی الفسم نے تکبر کیا اپنے آپ میں وا آتا وطو بََََََََََن عطا كہ عطایا <تصفح> عاتو ہوتا ہے کہ کسی کا سرکش ہو جانا اس کا حدوں سے نکل جانا بڑھ جانا تو آتا اردو ون کبیرا اور انہیں سرکشی کی بغاوت کی حدوں سے بڑے بہت زیادہ بڑھ جانا بہت بڑی بغاوت اس طرح با کی باتیں کر کے یوما یرون المالا کہتا لابشراء یومجرمین اللہ مانتے ہیں کہ جس دن وہ کو دیکھیں گے تو اس دن کیا ہے لا بشرا کوئی خوش خوشخبری بشارت نہیں ہوگی کوئی اچھی بات خبر نہ ہوگی یوم دن اس دن کے لیے یعنی جن فرشتوں کو دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم پر فرشتے نازر ہوں ہم پر فشتے آئیں تو اللہ مبت ہے کہ فشتے فرشتے آئیں گے لیکن جب آئیں گے ان کے اوپر اور جو عذاب لے کر آئیں گے تو اس وقت ان کے لیے کس طرح کی کوئی بشال خوشخبری نہ ہوگی تو فشتوں کا آنا مشکل اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں یا تو یعنی کہ کافروں کے اوپر عذاب لے کر آنا کافروں کے اوپر عذاب لے کر آنا جو فشتے لاتے رہیں آداب یا پھر ہر انسان کی موت ہے کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو فشتے اس کے پاس آتے ہیں فشتوں کو دیکھتا ہے تو اس وقت کافر یا منافق جو ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے <سؤال> لا <بشراح> و شراء <سؤال> اس دن اس وقت ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں بلکہ خوشخبری کے بجائے ان کو وارننگ دی جاتی ہے ان کو واحدیں سنے جاتی ہیں جس طرح کہ حادیث کے الفاظ ہیں یا یوۃنف نفس کا نت الجسد الخبیث وہ ناپاک روح جو ناپاک جسم کے اندر سی اخروجی الععرب بن العارب بن ردبان ایسے رب کی طرف نکل جو تیرے اوپر بڑا ناراض ہے تو اس طرح سے اس کو یعنی کہ مرتے ہوئے بھی اس کو بجائے کوئی خوشخبری ملنے کے بلکہ اس کو جو ہے اللہ کے عذابوں کے والدیں سنائی جاتی ہیں اور جو سن کر پھر آپ سناتے ہیں کہ اس کی روح پورے جسم میں بکھرتی ہے بھاگتی ہے لیکن فشتہ اس کو چھوڑتا نہیں فشتہ نکالتا ہے جس طرح کے کانٹے دار جھاڑی کے اوپر کوئی کپ روئی ڈال کر اس کو نکالا جائے اس انداز سے اس کی روح کو نکالتا ہے تو ہمارے یوم ظرول الملائک جن فرشتوں کو دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں فرشتیں دیکھیں گے یہ جی کو دیکھیں گے اور مرنے والا واقعی جب مر رہا ہوتا ہے فرشتوں کو دیکھتا ہے وہ حالانکہ آس پاس لوگ بیٹھے ہیں اس کے انسان ہی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آتے اللہ مرنے والے کو دکھاتا ہے اور فشتوں کو دیکھتا ہے اپنی روح کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے جس طرح کہ جو ہے جب پروٹتی اٹھتی ہے نکلتی ہے تو آنکھیں اس کا تعقب کرتی اس کا پیچھا کرتی ہیں اس لیے آپ نے آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا تو کہنے کا مقصد فرشتے اس وقت نظر آتے ہیں مرنے والوں کو لیکن اس وقت ان کا نظر آنا جو ہے وہ کسی خیر کے ساتھ نہیں بلکہ شر کے ساتھ ہے ان کے لیے عذاب کے وعدے لے کر آئے ہیں تو فرمایا جو معیار کہ جس نے وہ فرشتے کو دیکھیں گے لاب و شراع و ماحد المجرمین اس نے مجرموں کے لیے ایک کے لیے کوئی خوشخبری کوئی اچھی بات نہ ہوگی میں قولہ حجر محجور اور کہیں گے وہ کہ حجر محجور حجر کے معنی کو رکاوٹ کہ کوئی چیز رکی ہوئی کہ اس کو یعنی ان کو یعنی کہ پوری طرح سے روک دیا جائے اب یہ کہنے والے کون ہیں یا تو فشتے ہو سکتے ہیں کہ فشتے کہیں گے حجر محجور کہ آج تمہارے لیے کسی طرح کی کوئی بخشش نہیں تمہارے کسی طرح کی کوئی رحمت نہیں تمہارے لیے رحمت اور بخشش کے رستے سارے پوری طرح بند ہیں اس طرح کا کوئی رستہ نہیں کہ جس سے تم کو کوئی رحمت مل سکے کوئی اللہ کی بخشش نازل ہو سکے یا کوئی تمہارے اس طرح کی کوئی فائدے مند چیز ہو یا پھر یہ کہنے والے کافر ہیں یا تو کہنے والے فشتے ہیں فشتے کہتے ہیں کافروں کو کہ ہجر محجور کہ تمہارے لیے ہر طرح کی خیر و برکت ہر طرح کی بخش شمافت وہ پوری طرح بند ہے رکی ہوئی ہے اور اس کا کوئی کسی طرح سے کوئی بھی اس کا ملنے کا امکان نہیں یا پھر کہنے والے کافر ہیں اور کافر کیا کہتے ہیں حجر محجورہ ان فشت فشتوں کے بارے میں کہ فشتے جب نازل ہوں گے ان کے اوپر ان آداب ان کو دینے کے لیے ان کی جانیں نکالنے کے لیے تو کافر کہیں گے کہ کاش کے ان فشتوں کو بری طرح سے پوری طرح سے ان کو دور کر دیا جائے اور ہمارے اور ان کے درمیان کو مضبوط رکاوٹ پید پیدا کر دی جائے تو میں کہیں گے حجر محجورہ کہ پوری طرح ہم کو یعنی ان کو ہم سے روک دیا جائے اگر کافر کہتے ہیں یا اگر فشتے کہتے ہیں تو حجر محجورہ کافروں کے بارے میں کہیں گے کہ تمہارے لیے کوئی کسی طرح کی خیر کسی طرح کی بلائی کامیابی نہیں ہے وہ قدیم نہ علا نہ عمل عمل اس کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں کے اعمال کیا بتاتا ہے کہ ان کے اعمال کا انجام کیا ہوگا اور نہ اور ہم آئیں گے قدیم یکدموں کسی کا آنا علام عامن ومین عمل اس طرف جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے پجا اللہ منصورا پس اس کو بنا دیں گے ہوا کے معنی گرد و غبار منصور اور بکھرا ہوا اس کو بکھرے ہوئے گرد و غبار کے معنی دے بنا دیں گے تو اللہ تعالیٰ کافروں کے اعمال کا جو قیامت کے انجام ہونے والا ہے اس کا بیان ہے کہ کافروں کے اعمال کا کیا انجام ہوگا اور قرآن کریم اللہ نے مختلف جگہوں پر کافروں کے اعمال کا انجام بیان کیا ہے ابھی ہم نے سور ترور میں کیا پڑھا تھا ہاں کہ کافروں کے امال کی مثال کیسی ہے کیا شرابی بقیہ ہیں سب اس سراب کی طرح ہے جو کسی چٹیل میدان میں ہے اور دیکھنے والے کو جو پانی نظر آتا ہے اس کو پانی سمجھتا ہے لیکن ہوتا وہ کچھ بھی نہیں تو ایسے ہی کافروں کے منافقوں کے مشرقوں کے اعمال کا حال کہ جو ان کو دیکھنے کو بہت بڑی نیکیاں نظر آتی ہیں لیکن ان نے کیونکہ کوئی حقیقت نہ ہوگی تو ایک تو اس یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کو گرد یعنی کہ شراب بنا دیا اور یہاں پر گرد و غبار بنا کے اور تیسری جگہ پر صورت ببرحیم اللہ نے کافروں کی مثال دی ہے راکھ کے ساتھ کہ ایسی راکھ کہ جس پر تیز آندھی تیز ہوا اس کا بھگولا آئے اور سبھی کو اڑا کر لے جائے کہ جس میں آدمی جو وہاں پر ہے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے تو یہ کافلوں کے امال کی مثال تمہارا رسومات قدیم عمل کہ ہم آئیں گے ان کے جو کیے ہوئے عمال ان اس کی طرف اور آنے کا معنیٰ یعنی ان کے عملوں کو یعنی ان کا حساب کریں گے ان کو دیکھیں گے فج نہ ہو بس اس کو بلا دیں گے ہوا منصورہ منصورہ بکھرا ہوا اور یہ ہوا کہتے ہیں اس گرد و کو کہ جو روشن دان کی یا کسی کھڑکی سے دھوپ کے آپ کو نظر آتا ہے سورج کی شوم میں سورج کی دھوپ میں جب کھڑکی سے روشن دان سے وہ دھوپ اندر آتی ہے تو معمولی سی قسم کے ذرات جو نظر آتے ہیں اس، تو اس گرد بار سے وہ مراد ہے کیونکہ گرد و کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں بار بار کا گرد و ایسا ہے جو واقعی ہی محسوس ہوتا ہے پکڑا جاتا ہے کس چیز پر پڑتا ہے دیکھا جاتا ہے لیکن یہ ہوا ہوا کیا ہے وہ ہے گردوغبار ہی کی شکل لیکن آپ اس کو پکڑنا چاہو تو آپ کو کچھ بھی اس میں سے حاصل نہیں ہوگا یعنی وہ گردوغبار جس میں مٹی کے ذرات ہوں اس طرح کی چیزیں یہاں پر وہ بھی نہیں ہیں یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیے کہ سوائے وہم کے سوائے ایک تخیر کے اور کچھ بھی وہ چیز نہیں ہوتی دیکھنے کو دھوپ کے اندر اور روشن دان کی کھڑکی میں یعنی بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پکڑو تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا ایک ذرہ بھی نہیں آئے گا یہ ہے ہوا تو اللہ ماتا ہے کہ ان کے اعمال کی طرح ہم آئیں گے اور ان کے اعمال کو جو ہے کیا کریں گے جالنا ہو فجالنا اس کو بنا دے گے حبا یعنی کہ گرد و بار منصورہ بکھرا ہوا بکھرا و گرد و بار بنا دیں گے یعنی ان کے اعمال کے اول کی کوئی حقیقت نہ ہوگی یہ بکھرا و گرد و بار ان کے عمل کیوں بنیں گے اس کے پیچھے یا تو اخلاص نہیں ہے شرک ہے یعنی کرنے کو نئی کا اعمال کر رہے ہیں لیکن شرک کے ساتھ ساتھ جس طرح کے اہل مکہ کے ان کے معاملات تھے بیت اللہ کے ادواف کرتے حج کرتے لوگوں کی خدمت کرتے حاجیوں کی خدمت کرتے اور اللہ کی راہ میں بڑے ان کے نفقات اخراجات ہوتے لیکن جب یہ ساری چیزیں شرک کے ساتھ تھیں تو شرکی ہوتے ہوئے کوئی عمل ان کا قابل قبول نہیں اسی طرح ہر بتّی شخص ہر بتتی شخص جو بھی بدعات کر رہا ہے سمجھتا ہے کہ میں بڑی نیکیاں کر رہا ہوں اور قیامت کے دن اسی تصور سے آئے گا کہ میں بہت نیکیاں کر چکا ہوں جبکہ اللہ ترماتا ہے کہ ہم ان کے عملوں کو بکھرے ہوئے کرتے غبار ہو بنا کے اس کو بنا کر اڑا دیں گے ہم کی حقیقت نہ ہوگی تو یہ ہے حبیتی کا عمل کہ جو جس کا طریقہ اللہ کے نبی کی سنت پر نہیں ہے اسی اس لیے یہاں پر جن کے اعمال اس طرح طرح برباد ہونے والے ہیں وہ یا تو اللہ کے لیے مخلص نہیں ہیں شرک کاری دکھلاوا ہے یا پھر وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر کو اپنی طرف سے دین دین شادی شرح شادی کرتے ہیں دین, دین کے حکم جاری کرتے ہیں اصحاب الجنت یوم دن خیر و مستقر و احسن و نظر ہے کہ اصحاب الجنت جنت والے یوم دن اس خیر و مستقر ان کا بہتر ٹھکانہ ہوگا بہتر ہوں گے اپنے ٹھکانے میں و احسن و مقیلہ اور اچھا ان کا مقیل کے معنی وکیل کا لفظ سے قلولا سے اور کیلولا کیا ہوتا ہے ہاں جی کیلولہ دوپہر کے وقت میں آرام رات کے وقت کے آرام کو کیلولا ہی کہتے کیلولہ جو خاص دوپہر کے وقت یعنی کہ دور سے پہلے دور کے بعد کا یہ وقت جو ہے اس کو کیلولا کہتے ہیں اور حتی کہ اس کا نام بھی قائلہ ہے عربی کے بعد کہ لغت میں اس وقت کو قائلہ کہتے ہیں قائلہ کے معنی کیلّہ کا وقت تو علا سماعت کے جنت والے اس دن خیر و مستقرہ ان کا بہتر ٹھکانہ ہوگا پر ٹھکانہ پارے میں بہتر ہوں گے اور احسن و مقیلہ اور اپنے آرام کی جگہ پر اس کے لحاظ سے ان کو بہتر جگہ ملے گی تو اس میں اللہ تعالی جنت والوں کا بیان فناتا ہے کہ جنت والے جب جنگ میں داخل ہوں گے تو کس انداز سے ان کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے مہمانیاں ہوں گی ٹھکانے ہوں گے اور کیا ان کو وہاں پر راحت و آرام ہوگا تو اور کیلولا کا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ کیوں کیا ہے کیونکہ کیلولا کو جو ہے اس میں صرف نیند نہیں ہوتی بلکہ اس میں کیا ہے تھکاوٹ سے محنت سے اس سے تھوڑا راحت و آرام بھی ہوتا ہے یعنی اکثر بیشتر رات کی نیند جو ہے وہ آدمی کریں تھکا نہ بھی ہو وہ صرف نیند پوری کرنے کے لیے رات کو سوتا ہے لیکن قیلولہ جو ہے وہ نیند سے بڑھ کر بلکہ کے زیادہ جس چیز کے انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ جسم کو تھوڑا آرام دینے کی کام کاج کر کے جو تھکا ہوتا ہے اس سے تھوڑا آرام حاصل کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے تو اس جمرات کا استعمال کیا ملا کہ جنت والوں کے لیے جو کیرولہ کا رفت ہے حالانکہ کیرولا سونا ہے اور جنت میں سونے کی کو چیز نہیں ہے جنت میں سونا نہیں ہوتا سوگا کیوں سونا نہیں ہوگا پہلی بات تو, تو کچھ تھکاوٹ نہیں ہے کہ آدمی جس کو اتارنے کے لیے آرام کرے سوے اور دوسری چیز ہاں جی سونے کا معنی ہے کہ اس وقت تک جب تک آدمی سویا ہے اس وقت تک وہ جنت کی رحم نعمتوں سے محروم ہے یعنی جب تک آدمی سو رہا ہے وہ جنت کی نعمتیں اس کے لذتیں وہ ساری چیزوں سے وہ محروم ہے اس وقت تک اور جنت میں کو کو کوئی علم ہے ایسا نہیں کہ جو جنتیوں کے لیے محرومی کا ہو یا اس میں ان کی نعمتیں جو ہیں وہ نہ ان کو ملے <coughs> تو اس لیے جنت میں کوئی نیند نام کی چیز نہیں نہ تو کوئی تھکاوٹ ہے کہ جس کے لیے نیند کی ضرورت ہو اور دوسرا نیند کی وجہ سے جو آدمی اس وقت تک نعمتوں سے محروم ہو سکتا ہے تو اس لیے جنت میں کوئی نیند نہیں ہے تو پھر قیلولہ کا لفظ کیا ہے یا اس کا اس کا معنی کیا ہے اس کے معنی آرام و سکون یعنی دنیا کی وہ تھکاوٹ اور محنت اور مشقت کہ جس سے نکل کر وہ جنت میں پہنچے ہیں تو اب وہ اس آرام و سکون کو حاصل کریں گے اس لیے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ فشتے ایک دوسرے کو کہیں گے کہ اس کو چھوڑو یعنی اللہ کے نیک بندے کو کہ یہ بڑی محنت و مشقتوں سے نکل کر آیا ہے تو اس کو آرام کرنے دو اس کو آرام کرنے دو اس کو چھوڑو تو کہنے کا مقصد اور واقعی جنت والوں کے حالت سے دنیا ان کی کیسی ہے جس کے عالم نے قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں منظر کھینچا ہے کہ نیک لوگ جنتی لوگ دنیاؤں کی کیا ہوتی ہے حتیٰ کہ کیا فرماتا الحمد للہ اللہ اضحبہ ان الحسن کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد کیا کہیں گے کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہیں اللہ اذهب ان الحزن کہ جس نے ہم سے پریشانیاں غم تنگیاں مشکلات دور کر دی اس کا معنی کیا ہے کہ مومن کے لیے دنیا جو ہے وہ سبھی کے سبھی آزمائشوں کے تنگیوں کی مشکلات کی جگہ ہے اور اس سے یہ معنی معلوم ہوا کہ جو دنیا میں بڑے لذتوں کے ساتھ مزوں کے اندر ہے اس کی کوئی آزمائش نہیں اس کو کوئی مشکل درپیش نہیں اس کا معنی کہ اس کو اپنے ایمان کا پھر جائزہ لینے کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ نے ایمان کے امتحان آزمائشیں اس کا ان چیزوں کو کرنے کا وعدہ کیا ہے اور دو ٹوک وعدہ ہے کہ لازمی امتحانات ہوں گے لازمی آزمائش آدمی ہوں گی چاہے آدمی کتنے بھی دنیا کے بڑے وسائل کے اندر کیوں نہ ہو کتنے بھی کتنا بھی اسلام کا اللہ کے دین کا غلبہ کیوں نہ ہو اور کسی کو شک ہے تو اٹھا کر دیکھیں اسلام کی تاریخی کہ وہ وقت جو اسلام کے غلبے کا وقت ہے پورا اسلام کی قوت طاقت کا یعنی کہ وقت ہے جب کافر دبے ہوئے منافق سارے میں دبے ہوئے تھے اس وقت بھی اللہ کے نیک بندوں کی آدمائشیں مختلف انداز سے ہوتی رہی تو کہنے کا مقصد کہ مومن کے لیے دنیا جو ہے اس لیے جو آپ نمائیں کہ مومن کے دنیا کیا ہے وہ جیل ہے سجن ہے کہ جس جیل کے اندر انسان تنگ ہوتا ہے اور ہر طرح کے وسائل اس سے دور ہوتے ہیں اور پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے اس طرح عموماً کے لئے دنیا اس اس کیفیت سے ہے تو بات کر رہے تھے کہ یہاں پر جو مقیلا کا لفظ کہلولا استعمال ہوا ہے وہ اس یہ مانا دیتا ہے اس لیے کہ یہ یہ مانا نہیں کہ وہ سوئیں گے وہاں پر صرف یہ مانا کہ کیلولا ہوتا ہے تھکاوٹ کے بعد مشقت کے بعد تو ایسے ہی جنت والے بھی جب جنت میں داخل ہوں گے تو دنیا کی مشقتوں سے دنیا کی تھکاوٹوں سے نکل کر جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد ان کو وہ آرام و سکون جو ان کو حاصل ہوگا اس کو مقیل کا لفظ دیا گیا ہے اس کو قیلولہ کا لفظ دیا گیا ہے تو لماتِ اصحاب الجنت کے جنت والے عمر اس خیر و مستقرہ بہتر ہوں گے اپنے ٹھکانے میں اپنے ٹھکانہ پانے میں اور احساو و اور بہتر ہوں گے اپنے قیلولہ پانے میں کس سے بہتر ہوں گے بہتر کس سے ہوں گے اصل تو جہنم والوں سے جنت والوں کی بہتری کس کے مقابلے میں ہے جہنم والوں کے تو کیا جنت والوں کو بھی کوئی ان کے بھی یعنی کہ بہتری ہوگی ان کے ان کے پاس وہ آرام سکون ہوگا کہ جن والوں کو بھی آرام سکون ہے تو لیکن جنت والوں کا اس سے بہتر ہے عام طور پر جو افا تفضیل ہے افل تفضیل کے معنی کہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز پر برتری دینا وہ کب ہوتی ہے کہ جب جب دونوں چیزوں کے اندر ہی ایک حد تک کوئی خیر ہے بہتری ہے برتری ہے لیکن ایک چیز دوسرے سے زیادہ بہتر ہے ایک چیز زیادہ بہتر ہے یعنی جس طرح دو آدمی ہیں محمد اور احمد تو ہم کہیں گے کہ محمد احسن او افضل من احمد سمجھا نا او عالم من احمد یعنی افضل ہے زیادہ علم والا ہے کچھ بھی اس کے مطلب دونوں کے پاس علم ہے دونوں کے پاس مال ہے لیکن ایک کے پاس مال دوسرے سے زیادہ ہے تو کیا یہاں پر بھی یہ چیز ہے یہاں پر تو جہنمہ والوں کے پاس نہ کوئی خیر ہے نہ کوئی ان کے لیے بھلائی ہے نہ ان کے لیے کوئی آرام و سکون ہے کسی طرح سے کوئی چیز نہیں اور سبھی کچھ ہے تو کن کے لیے جنت والوں کے لیے تو یہاں سے علماء نے کی کیا ہے کہ بعض اوقات یہ انداز جو ہے ضروری نہیں کہ اپنے اصل حقیقت کے اوپر ہو جو اصل حقیقت کیا ہوتی ہے کہ جب افال تفضیل یعنی ایک چیز کو دوسری چیز پر برتری دی جاتی ہے اس کی برتری بیان کی جاتی ہے تو اس کا معنیٰ یہ ہوتا ہے کہ دونوں چیزوں کے اندر خیر ہے بہتری ہے لیکن ایک چیز زیادہ بہتر ہے لیکن بعض اوقات اس کو اس یہاں پر ایسی جگہوں پر بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پر ایک طرف سرے سے خیر ہو ہی نہ ایک طرف سرے سے خیر ہی نہیں ہر طرح کا شر ہی شر ہے ہر طرح کی وہاں پر نقصان ہی نقصان ہے ہر طرح کی وہاں پر تکلیف اور عزیتیں ہی ہیں کوئی راحت تو آرام سکون کا کوئی نام و نشان نہیں ہے لیکن اس کے مقابلے میں جنت والوں کے کیا آرام و سکون ہے کیا ان کی راحتیں تو تو یہاں پر وہ چیز ہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ کوئی یہ ایسے یہ سمجھے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جہنم والوں کے لیے بھی کوئی آرام و سکون ہوگا تو فایا الجنت جنت والے یوم اس دن خیر و مستقر بہتر ہوگی اپنا ٹھکانہ پانے میں یعنی ان کا جو ٹھکانہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہوگی اور مستقر کس سے ہے استقرار سے اس چیز میں قرار پکڑنا وہاں پر ٹھہرنا تو ان کا جو استقرار کی جگہ ہے ٹھہرنے کی جگہ ہے بہتر ہوگی وہ احسن مقیلا اور بہتر ہوں گے اچھے ہوں گے اپنے خیلولہ میں اپنی راحت و آرام کو پانے میں اور مقصد جو ہے کہ سبھی راحت و آرام انہی کے لیے ہے اور ہر طرح کی اچھائیاں اچھے ٹھکانے انہی کے لیے ہیں اس کے بعد معایا یوم تشقہ کسما اب امامی و نزی جب اللہ نے جنت کا ذکر کیا اور اس سے پہلے جہن والوں کا ذکر کیا کہ ان کے اعمال کا کیا انجام ہوگا اس کے ساتھ ہی قیامت کی ہوناکیوں کا بھی اللہ تعالیٰ بیان ہواتا ہے قیوم اور جس دن تشقق کا کچھ سوا او پھٹ پڑے گا تشک پھٹ پڑے گا آسمان بلغمام بادلوں کے ساتھ کیا مطلب کہ آسمان پھٹے گا اور پھٹنے کے ساتھ ہی اس سے بادل نمودار ہوگا یعنی بادل, بادل کے ساتھ پھٹنا پھٹ فٹ پڑنے کا معنی کہ اس کے پھٹنے کے ساتھ ہی اس میں سے بادل نمودار ہوں گے کہ جس بادل کے اندر جو ہے فرشتے آسمان سے زمین پر نادر ہوں گے یعنی قیامت کے دن محشر کے میدان میں فرشتے نادر ہونے کے لیے جس طرح دوسری آیات آیا ہے کہ حلی اللہ اللہ آتیہ ہوں اللہ فیض العلمغمامی و یہ کافر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں اللہ آتیہ ہوں اللہ فیض العلمغمام کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سائے میں یا اوفتے بادلوں کے سائے میں نادر ہوں تو کہنے کا مقصد کہ فشتوں کا نظول جو ہے قیامت کے روز وہ ان بادلوں کے سائے میں ہوگا بادلوں میں ہوگا تو یہ بادل کہاں سے نمودار ہوگا کیسے پیدا ہوگا آسمان کے پھٹ پٹنے پڑنے سے تو فرمایا سما اور جس میں پھٹ پڑے گا آسمان بادل یعنی کہ بادل کے ساتھ اور اس زیر الملاک تو اور نادر کیا گیا جائے گا فشتوں کو تنزیلا نازل کرنا نازل کرنے سے مراد یعنی یعنی ان کا صف ارصف صف ناصل و نازر ہونا ان کا قطار در قطار نازل ہونا ایک دوسرے کے پیچھے ان کا آنا کہ جیسے کہ دوسری آیات میں اس کا بیان فرمایا ہے وج وجا عرب کا والمرکو یوم صف و, و, و, و المرک صف اور آئے گا گاتے رب کے محشر کے میدان میں حساب کے لیے اور فیستے ہیں اس سے پہلے صف در صف پہنچے ہوں گے الملک یوم الحق الرحمان اس دن جو ہے ساری کے ساری بادشاہت الملک بادشاہت یوم اس دن الحق کو حقیقت میں برحق طور پر کس کے لیے ہوگی لِِرحمان رحمان کے لیے اللہ کی ذات کے لیے اور اس دن ملکیت کیوں ہوگی آج کس کی ملکیت ہے آج بھی رحمٰن اللہ کی ملکیت ہے لیکن اس دن کی ملکیت ہونے کا معنی کہ اس دن کسی چیز کا کوئی ملکیت ہونے کا مالک ہونے کا دعوے دار نہیں ہوگا آج دنیا کے مختلف لوگ چیزوں کے دعوے دار ہیں بادشاہ کہتے ہیں یہ میرا ملک ہے فراؤن کہتا تھا مصر کے بارے میں کہ یہ میرا ملک ہے یہ میرے محلات ہیں جن کے نیچے سے رہتی ہیں تو اس لیے اور آدمی جو کسی گھر کا مالک ہے کہتا ہے میرا گھر ہے جو کسی کھیت کا مالک کہتا میرا کھیت ہے میری فیکٹری ہے تو آج دنیا میں لوگ اپنی ملکیتوں کے دعوے دار ہیں لیکن قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ آسمان الدین کو آسمان الدین کو لپیٹے گا اور اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا اور اس کو ہلائے گا اور کے علماً کہ آج کون ہے جو ملکیتوں کا یا مالک ہونے کا دعوے دار ہو تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی داد کو جواب دے گا اللہ الواحد القہار کہ ساری ملکیتیں ساری بادشاہتیں ہر طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں جو ہر چیز پر غالب اور قاہر ہے تو یہاں پر بھی الملک کے عمدہ الحق کو کہ اس دن حقیقی ملکیت حقیقی ملک اور مالک کا حق یعنی کہ ہر چیز کا حقیقی مالک کس کے لیے ہوگا جو رحمان رحمان کے لیے ہر چیز کی ملکیت ہوگی کہ کوئی کس چیز کا مالک نہیں ہوگا اور اس میں کس چیز کا بیان ہے اس بات کا پیار ہے کہ قیامت کے دن کسی چیز کسی کی کوئی ملکیت نہیں کسی کا کوئی اختیار نہیں کسی کے پاس کچھ بھی نہیں کہ جو دے کر اپنے آپ کو چھڑا سکے جسے فضا دے سکے اور کوئی اپنے آپ کے بچ بچنے کے رستے نکال سکے جس طرح کے دنیا میں لوگ نکالتے ہیں تو قیامت کے دن کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا کوئی ملکیت نہ ہوگی کہ جو ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو چھڑانے کا کوئی سامان کر سکے مکہ نیو منقافرین حسیر اور یہ وہ دن ہے قیامت کا دن جو کافروں پر کیا ہے عصیر کے معنی جو مشکل دن ہے عصیر سین کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے عصیر سواد کے ساتھ اس لیے دونوں لفظوں میں پڑھنے میں فرق کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں دونوں ہی کو اسیر کہتے ہیں سواد نہیں پڑتے تو اگر اسیر جو جوس ہے اس کو بھی آپ نے مشکل بنا دیا تو پھر تو پی کے مشکل ہوگی تو اس لیے جو ہے وہ عصیر ہے سواد کے ساتھ اور یہ عصیر ہے سین کے ساتھ تو عصیر کے معنی مشکل کہ یہ وہ دن ہے جو کافروں کے لیے بہت مشکل دن ہے اور کوئی شک نہیں کہ اس سے مشکل دن, دن, دن ان کے لیے کیا ہوگا کہ جہاں پر ان کے لیے جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں گے اور ان کو پکڑ پکڑ جہل ان کو کھسیٹ کا جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا تو اس سے اور مشکل ان کے لیے کیا دن ہو سکتا ہے فیوم ادعلم علی ادعی اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن یہ ادا یا کے معنی کاٹنا دانتوں سے کس چیز کو کاٹنے کو کیا کہتے ہیں دانتوں سے یا اپنے موں سے کاٹنا اس کو عد کہتے ہیں تو جس دن کاٹے گا کافر اب ظالم کافر کاٹے گا غالم کافر آلہ یہ دہی اپنے ہاتھوں پر اور ہاتھوں کو کاٹنا کس بات کی دلیل ہوتی ہے افسوس کی ندامت کی پشیمانی پرشم کی, کی آدمی جب کوئی اسے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور نقصان ہو جاتا ہے بہت بڑا تو پھر کیا ہے اپنے ہاتھ منہ میں کاٹتا ہے دانتوں میں رہتا ہے تو یہ حقیقت بھی ہے یہ کہ صرف مجازی چیز نہیں ہے بلکہ حقیقی چیز ہے کہ آدمی اس وقت جو ہے وہ ندامت میں شرمندگی میں اور جو اس کا نقصان ہوا ہے اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ہاتھ کو منہ میں لے کر ہاتھ کو چباتا ہے کاٹتا ہے چاہے وہ جلد کو کاٹے یا انلی کو کاٹے تو اللہ سماتا ظالملا دی کہ جس نے کاٹے گا کا ظالم اپنے ہاتھوں پر تو اگر ہم دنیا کے نقصانات پر اور چھوٹے موٹے معمولی قسم کے نقصانات پر پریشان ہوتے ہیں اور اس قد افسوس ہوتا ہے کہ ہاتھوں کو کاٹتے ہیں تو قیامت کے دن جہنم والوں کی ان کے افسوس کی حسرت کی کیا حال ان کی کیا, کیا کیا کیفیت ہوگی بلکہ اللہ نے قیامت کے دن کو نام ہی حسرت کے دن کا نام دیا ہے میں اندر ہوں کہ ان کو ڈراؤ حسرت کے دن سے پشیمانیوں کے دن سے تو اس وقت کافر کا ظالم کا کیا حال ہوگا کس انداز سے وہ ہاتھ کاٹے گا حتیٰ کے بعد روایتوں میں جس طرح آتا ہے تفصیلات ہیں اگرچہ حدیثیں اس میں ضعیف ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کے کھا جائے گا نہیں اور یہ بھی اس کے لیے ایک الگ سے عذاب ہوگا صرف یہ نہیں کہ اپنی شرمندگی نظامت میں ہاتھ کاٹ رہا ہے بلکہ ایک عذاب کی شکل میں ایک آدمی اپنے ہاتھ کو کاٹتا ہے اور ایک تو ہے معمولی قسم کا کاٹنا ایک ہے کہ زور سے کاٹنا کہ جس کے جس سے زخم آئیں جس سے اس کا ہاتھ واقع کٹے تو کوئی شک نہیں کہ اس کے لیے تکلیف سے چیز ہے تو یہ بھی کافر کے لیے اس کے اذیت اور رداب کا قیامت کے دن جو انداز ہوگا میں وہ یوم عد العالم علیہ دہی جیسے ظالم جو اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا میں کہے گا یار عی کاش کہ میں نے یار تنتخت تمہارا کاش کے میں نے رسول, رسول کے ساتھ اپنا رستہ بنایا ہوتا یعنی اللہ کے نبی کی بات مانی ہوتی اور آپ کی اتباع کی, کی ہوتی آپ کی اطاعت کی ہوتی آپ کے پیچھے چلا ہوتا کاش کہ میں نے رسول کا رستہ بنایا ہوتا رسول کے رستے پر چلا ہوتا یا وہی لتا لئی تانی لمۃ تقیل فران کہے گا کہ ہے میری بربادی یا وہی ویل کے مانی بربادی تباہی ہے میری بربادی یا لئی کاش کے میں لئی کاش کے میں لم تقیل فران الخلی فلا کو اپنا خلیل خلیل نہ بناتا اور خلیل کیا ہوتا ہے گہرا دوست کہ فنا اپنا اپنا گہرا دوست نہ بناتا اب یہ کس کے لیے ہے اگلی آدمی لقت عبدالی عان ذکر بات جانی کہ یقیناً اس نے مجھے گمراہ کیا ذکر سے نصیحت سے وہی سے قرآن سے جب میرے پاس آ چکا وہ الشیطان انسانی خدون اور شیطان ہے ہی انسان کا ساتھ چھوڑنے والا تو یہ آیتیں یوم الظالم سے لے, لے کر کسی خاص آدمی کے لیے ہیں یا ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کے نبی کی سنت پر نہ چلا ہو اللہ کے نبی کی سنت کی مخالفت کرتا رہا ہو ہاں اصل یہ ہے کہ ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جو بھی اللہ کے نبی سے رسے سے ہٹا ہو آپ کی سنت کے خلاف چلا ہو اگرچہ اس کا واقعہ جو آتا ہے وہ ابن ابی معید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یعنی کہ آپ صلی اللہ سلم جس طرح کے ذکر آتا ہے تفسیروں میں یا روایتوں میں کہ آپ نے دعوت کی مکہ کے لوگوں کی تو اور دعوت دینے کا مقصد آپ کا کیا ہوتا تھا کہ آپ ان کو بلاتے اور ان کو بلا کر کھانا کھلاتے اور ساتھ کو اللہ کی توحید کا پیغام ان کو سناتے اور یہ وہ سنت ہے کہ دعوت لوگوں کو کھانا کھلا کر لوگوں کے اس انداز سے قریب کرنا اور ان کو دین کی دعوت دینا تو آپ بھی یہ چیز کرتے تو, تو آپ نے دعوت کی تو محید کو بھی کہا کہ تم بھی آؤ تو اس نے دعوت آپ کی قبول کر لی تو جب آپ کی دعوت قبول کر لی اس کے دوست امیہ ابن خلف کو پتہ چلا کہ یہ آپ کی دعوت پہ جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ تم محمد کی دعوت قبول کرتے ہو جب ہمارا دین کا دشمن ہے یہ ہے تو خیر بعد روایت میں یہ آتا ہے کہ اس نے دعوت کھا بلکہ اس کے بعد جو ہے اس کے دوست امیہ ابن خلف نے اس کو ڈان ڈان ڈبٹ کے اس کو مرامت کی کہ تو نے یہ چیز کی ہے تو کیا مئی خلف نے اس کو کہا کہ میں اس وقت تک تم پر راضی نہ ہوگا کیونکہ دونوں اپنے دوست تھے تمہاری دوستی ختم ہے اس وقت تک تم کہ تم سے کوئی تعلق نہ رکھوں گا جب تک تم محمد سے جا کر اس کے دین سے کفر کا ان کا اعلان نہ کرو کیونکہ اس کا معنی کہ تم نے اس کے دین اس کے ساتھ چل پڑا اس کو اس کی حمایت کر دی تو اکمر ابن معت آیا اور اس نے آ کے واقعی بعد رویت میں تو یہ آتا ہے کہ اس نے آپ کے منہ پر تھوکنے کی کوشش بھی کی اور اس نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ یعنی آپ کے دین سے بیداری کا اس کے اس انکار کا اعلان کیا تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ آیت اس کے بارے میں نادر ہوئی کہ قیامت کے دن جب بن معیت کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا اور کہے گئے کہ کاش کہ میں نے اللہ کے ربی کا راستہ لیا ہوتا آپ کے ساتھ چلا ہوتا آپ کی اتباقی ہوتی اور فلا شخص کو یعنی امیہ ابن خلف کو اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا اس کے بات نہ مانی ہوتی اب اگرچہ یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے کیونکہ سنس کے اعتبار سے بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ صحیح ثابت نہیں ہے لیکن اگر ثابت بھی ہو تب بھی قرآن جو ہے اس کا قاعدہ کلیہ کیا ہے برۃب عموم لفظ لا بخصوص سبب مفصرین کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں اصل اس کا اعتبار ہے کہ قرآن کے الفاظ یہاں پر کسی کا نام نہیں لیا یہاں پر صرف صفت بیان کی ہے ایسے شخص کی کہ جو ظلم کرنے والا جو کافر بیمان ایمان ہے اور اس کی حالت بیان کی قیامت کے دن کہ قصہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا تمننا کرے گا کہ کاش کے میں اللہ کے نبی کے رستے کو لیا ہوتا اس پر چلا ہوتا اور کسی فلاں کے شخص فلاں کے پر نہ چلا ہوتا تو بات کرنے کا مقصد اگرچہ جی یہاں پر یعنی کہ واقعہ یہ ہو سکتا ہے لیکن لفظ عام ہے لفظ عام ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے نبی کی سنت کی مخالفت کرتا ہے اور آپ کی سنت کی مخالفت کر کے کسی کا ساتھ چلتا ہے جو اس کو دین سے ہٹاتا گمراہ کرتا ہے کسی کی بات مانتا ہے تو سبھی لوگ اس میں شامل ہیں اب اس میں وہ کھلا کافر بھی ہے جو آپ کے دین کا انکار کرنے والا آپ کی سنت سے منہ پھیرنے والا اور دوسرے کافروں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دین سے دور ہٹنے والا ان کی باتوں میں آ کر اور اس سے مراد وہ ہر وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا بھی کمرہ ہو لیکن آپ کی سنت سے روگردانی کرتا ہے آپ کی حدیث سے منہ پھیرتا ہے کس وجہ سے کہ اس کو کوئی دوسرا کہتا ہے بھائی نہیں یہ بات جو ہے زیادہ اچھی ہے ہاں فلاں امام کا فلاں مفتی کا قول جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے حدیث صحیح ہوگی لیکن حدیث سارا کو پر ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن وہ فلاں عالم جو ہے اس کی بات زیادہ صحیح ہے تو پھر کیا ہوتا ہے حدیث کو چھوڑ کر اس کی بات لے لیتا ہے تو یہ سبھی اس طرح کے لوگ یہاں پر مراد ہیں یہ سبھی ہی لوگ اس طرح کے مراد ہیں چاہے وہ کھلے کافر ہوں یہ اس طرح کے منافق ہوں کہ جو سنتوں کو حدیثوں کو ٹھکراتے ہیں چھوڑتے ہیں اور ان کو ان پر ان کو نظر انداز کرتے ہیں اپنے دوستوں کی اپنے بڑوں کی اور اپنے ملاؤ مفتیوں کی باتوں میں آ کر تو قیامت کے دن یہ سارے ظالم چاہے وہ کھلے کافر ہیں یہ اس طرح کے منافق ہیں اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور کاٹ کر کھائیں گے اور کہیں گے کہ یا لئی تنی تخر تمار رسول سبیلا کاش کے میں نے اللہ کے نبی کے رستے کا لیا ہوتا اس پر چلا ہوتا اس پر اس کو پکڑا ہوتا یا وئی لطا لئی تنی ہے میری بربادی کاش کے میں نے لمہ تخیر فلاں الخلیٰ کہ فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا کہ جس کی دوستی کی وجہ سے آپ کی سنت مجھ سے چھوٹ گئی آپ کے راستے سے میں ہٹ گیا اس لیے آگے کیا کہتے ہیں لقت اضلع عن ذکر بات جا انہیں کہ یقیناً جس نے مجھ سے یعنی کہ مجھے ہٹا دیا پھر دیا گمراہ کر دیا ذکر سے نصیحت سے قرآن سے وہی سے بات جانی اس کے بعد جبکہ جب میرے پاس آ بھی گئی یعنی وہ وہی مجھ تک پہنچ گئی قرآن کو میں نے سمجھ لیا اور حق بعد کو جان بھی لیا لیکن پھر بھی اس نے مجھے اس حق سے گمراہ کر دیا تو جس طرح بات کر رہے تھے کہ کھلے کافروں کے حوالے سے بھی ہے کہ جو کافر اپنے بڑوں کے اپنے دوس دوسرے کافروں کی بات, باتوں میں آ کر یعنی کہ اور کفر پر آمادہ ہوتے ہیں بعض کوئی کافر دین کی طرف آ رہا ہوتا ہے اس کو دین کی سمجھ آ رہی ہوتی ہیں اور قریب ہے کہ مسلمان ہو جائے یا دین کو قبول کر لے لیکن صرف دو اپنے دوستوں کی باتوں میں آ کر جو ہے وہ دین سے دور ہٹ جاتا ہے جس طرح کہ اقبر کا واقعہ ہے یا کوئی ایسا مسلمان بھی ہو کہ جو قرآن سنت سے منھ پھیرتا ہے اعراض کرتا ہے روگردانی کرتا ہے صرف اپنے بڑوں کی باتوں میں آ کر دوسروں کی باتوں میں آ کر تو کہتا ہے ہلاقت عض اللہ عنیہ نے ذکری یقینوں سے مجھے گمراہ کیا ذکر سے نصیحت سے قرآن اور وہی سے بعد اظہار اس کے بعد جب میرے پاس آ گئی وہ کا نشوان انسانی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ شیطان ہے ہی انسان کا ساتھ چھوڑنے والا اور شیطان کون یہاں پر ہر شیطان جو چاہے وہ ابلیس ہو ابلیس کی نسل سے کوئی جن ہو یا وہ کہ انسانوں میں سے شیطان ہو یعنی مقصد کیا ہے کہ ہر وہ شخص جو آپ کو قرآن و سنت سے ہٹاتا ہے ہر وہ شخص جو آپ کو قرآن و سنت سے پھیرتا ہے وہ شیطان ہے چاہے وہ کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو تو اس لیے ان شیطانوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ جو بھی آپ کو حدیث سے ہٹاتا ہے سنت سے ہٹاتا ہے قرآن سے پھیرتا ہے اور اپنی باتیں منواتا ہے اپنے بڑوں کی باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کا نام دیا ہے کہ یہ شیطان ہے کہ جو ع اس وقت جب کہ کے کرے انسان کو اشد ضرورت ہوگی اس وقت اس کا ساتھ چھوڑے گا اور ابلیس کا خطبہ اللہ صورت برحم میں ذکر کیا ہے مقال شیط و علامودی علم ان اللّہ آبا باعد الحق وباۃ فخر تکم کہ ابلیس جو ہے شیطان جو ہے جہنویوں کو خطاب کرے گا اور کہے گا کہ اللہ نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا اللہ کا وعدہ سچا تھا اور میں جو تم سے وعدہ کیا تھا اس کی بعد خیر خلاف ورزی کی جھوٹا وعدہ تھا اور تم نے خود ہی میرے پیچھے چلے میں نے تم کو گمراہ نہیں کیا تو یہ ہے ایسے لوگوں کا انجام قیامت کے روز تو علامات میں یاد وزار معلیہ یادھی جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا یا یا تنی تحر رسول سبیلا کہے گا کہ کاش کے میں رسول کا رسہ لیا ہوتا اس کے ساتھ چلا ہوتا یا ویل تعلی تنی کاش کے میں نے ہے میری بربادی کاش کے میں نے لمت تخیر فلاں الخریہ کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا لقت عد اللہ نیان ذکری جس نے مجھے گمراہ کر دیا ذکر سے قرآن وہی سے بادانی اس کے بعد کہ جب میرے پاس آ چکی وہ کال شیت انسانی خدولہ اور شیطان ہے ہی انسان کا ساتھ چھوڑنے والا وہ کالہ رسول یا رب بھی ان نقو متخد قرآن اور کہے گا رسول کہ اے من رب ان نقومِ تخدا دل قرآرآنہ محجور کہ بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بنا دیا بنا لیا چھوڑا ہوا ان نقام بنا لیا میری قوم نے ان نقومِ اتخذو میری قوم نے بنا لیا حضرت قرآن اس قرآن کو محجور حضر سے کس چیز کو چھوڑ دینا کس چیز کو ترک کر دینا اور یہ انداز کیا معنی دیتا ہے کہ ان کا وطیرہ ان کا انداز یہ ہے کہ قرآن کی مخالفت کرنا ہے قرآن کو نظر انداز کر کے قرآن کے خلاف چلنا ہے یعنی کہ کوئی کسی ایک آدھ مسئلے کے اندر کسی ایک آدھ بات کے اندر قرآن پر نہیں چلا یا قرآن سے دور ہٹ گیا بلکہ اس کا کام ہی قرآن سے دور ہٹنا ہے قرآن کو چھوڑے رکھنا ہے تو اب یہ رسول کا یہ کہنا کب ہے کیا دنیا میں ہے یا آخرت میں ہے ہاں دونوں ہی احتمال ہو سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی رسول کا کہنا کہ جب قوم جب لوگ آپ کی دعوت قبول نہ کرتے تو رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم نے کہا ہوگا یا آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کا کہنا کہ میری قوم نے جو ہے اور آپ کی قوم سے مراد یعنی جس جس قوم کو آپ دعوت دینے آئے ہیں جس کو کہتے ہیں امت العوا کیونکہ آپ کی قوم یا آپ کی امت دو طرح کی ہے کیا ہے امت الدع ہے اور امت الاجاب ہے امت الاجابا ہے امت العوا میں سبھی وہ لوگ مراد ہیں سبھی ہی لوگ شامل ہیں کہ جو آپ کی دعوت کے مخاطب ہیں کوئی ہندو ہو کوئی سکھ ہو کوئی یہودی عیسائی ہو کوئی مسلمان ہو کوئی بھی ہو یہ سبھی امت العوع ہے کیونکہ آپ سبھی کے نیبن کرائے ہوں اور سبھی کو دعوت دیتے ہیں اور نجابہ کون ہے کہ جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا آپ کی صورت پر چلے اور آپ کی یعنی کہ دعوت کو قبول کیا تو یہاں پر تو یہاں پر مراد مت دعویٰ ہے کہ میری قوم یعنی جن کو میں دعوت دینے آیا ہوں انہوں نے قرآن کو یعنی کہ قرآن سے ایسا ان کا انداز ہے اس قرآن کے ساتھ ایسا ہے، معاملہ ہے کہ اس کو بالکل چھوڑ رکھا ہے اس کو بالکل پسے پش ڈال رکھا ہے بالکل نظر انداز کر رکھا ہے اور اس سے بھی مراد مختلف طرح کے کافر ہیں مختلف طرح کے لوگ ہیں کھلے کافر بھی ہیں جو قرآن کا سرے سے انکار کرتے ہیں اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ منافق بھی ہیں کہ جو اپنی خواہشات اپنی دل کی تمناؤں کے مطابق جو چیز ہے لیتے ہیں باقی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ایسے فقی اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو قرآن کو چھوڑ کر اپنی رائے اپنی باتیں وہاں پر منواتے ہیں اور یہ کرتے ہیں سبھی لوگ یہاں پر مراد ہیں وقار رسول کہے کہ رسول یا رسول یا ان نقوم اتحاد و حادآ بے شک میری قوم نے اس قرآن کو ایسا بنا دیا کہ جس کو چھوڑ رکھا تھا انہوں نے بالکل اس کو نظر انداز پیار کر رکھا تھا پیسے پوچھ ڈال لکھا تھا باقاعدہ لکھا جا النا نبی من مجرمین اللہ ماتع اسی طرح ہم ہر نبی کے لیے ایک دشمن کھڑا کرتے ہیں مجرموں میں سے طاقوتوں میں سے مجرموں میں سے اس کا دشمن مناتے ہیں مکفا بربی کا ہادی اون سیرا ہاں وہ دشمن کیا کرتے ہیں نبی کے نبی سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں نبی کی مخالفت کرتے ہیں اور کافی ہے تیر رب ہی ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا ہاں تیر رب چاہے تو جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے ان کی دشمنیاں ان کی مخالفتیں نبی کے دشمن ہدایت سے لوگوں کو ہٹا نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق ان کے لیے حال ہو اور اسی طرح اللہ تعالی نصرت اور مدد جو ہے وہ نبی کے لیے ہے کافی ہے رب مدد کرنے والا کہ ان کی دشمی ان کی مخالفت نبیوں کو نبیوں کو کچھ بگاڑ نہ سکی اور نہ بگاڑ سکتی ہے کیونکہ اللہ ان کی مدد کرنے والا ہے